سے کا <سؤال> <سؤال> انہیں, جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لاہل ہم میں دنیا سے مسلمان ماننا بہت بڑی بات ہے آلہ حضرت امام سنت رسول جو کچھ بھی لکھا ہے وہ حضور کی شان میں لکھا ہے حضور کی محبت میں لکھا ہے اعلی حضرت کی قلم سے نکلے ہوئے روشنائی کے قطرے فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و کوسروں کے بہتے ہیں اللہ, بلد بلد اللہ کا فضل و کرم ہے آپ کا ایک ایک شیخ ایک حرف ایک ایک ایک, ایک نعت حضور رحمت اللہ عالمین صد اللہ کی محبت سے مالا ہے جو اعلیٰ حضرت کے کرام کو یاد کر لیتا ہے حضرت پر اتنا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کلام حضرت کی یہ کرامت ہے جو سنی مسلمان رحمت کو سلام پیش کرتا ہے اور حضرت کلام پڑھتا ہے اس کے دل میں حضور کا مدینہ بن جاتا ہے حضور اس کے دل میں محبت فرماتے ہیں اور حضور کرم فرماتے ہیں اور حضور اس دل کو زبان کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ حد کلام کو پڑھتا پڑھتے الحمد للہ معاملہ ایسا بہترین الحمد للہ وہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں احمد رضا احمد کسی امیر وزیر کی رضا نہیں کسی سرمایہ دار پیسے والے کی رضا نہیں جاتے احمد رضا سرکار کی رضا چاہتے ہیں جب سے احمد رضا آ گیا ہے ہم سنیوں کو مزہ آ گیا الحمد الحمدللہ رب العالمین تو رضا والے تو الحمد للہ مسکراہ الحمد رب العالمین جو بھی رضا کے نام پر جھومے گا مسکراہے گا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے وہی سنی ہے رب العالمین حضرت مولانا مفتی محمد عبد الرشید صاحب ماشاءاللہ اچھے ہیں روٹم میں ملاقات بھی ہوتی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سنت پر قائم رکھے اور اس مسجد کو جو حضرات آباد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی فضل و کرم میرے بیٹے سمنال میاں بھی اس مسجد میں تشریف لا چکے ہیں آ چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہاں ضرور جائیں میں کہ بالکل صحیح ہے روٹم میں جانا ہے تو ہمارے میزبان حاجی نصیر کمان صاحب جو ہمیشہ بلاتے ہیں ٹکٹ دیتے ہیں وقت دیتے ہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم فرمائے یہ بل ایک بل ذریعہ بل ہے ان کے آنا اس کے بعد آپ کے آنا میزبان اگر نہیں ہو بلانے والا اگر کوئی نہ ہو تو پھر آگے کیسے ملاقات ہو لوگوں سے یہ اس اچھے کام میں مسئلہ کے عالی حضر کی میں نصیر گمان صاحب کا اللہ ایک اچھا جزاکو تعاون جزاکو ہے اللہ الحمد للہ رب العالمین اور ہمارے ڈاکٹر یوسف تنگالی صاحب بھی تشریف فرما ہے ماشاء اللہ آپ بھی تشریف لائے ماشاء دور سے تو یہ انہوں نے مسلق اعلیٰ حضرت کو اور آگے بڑھانے کے لیے پھیلانے کے لیے ایک نوری <سؤال> جامع نوریہ رضویہ بنا ہے بریل شریف میں اس کی ویب سائٹ آپ نے جامع نوریہ ورڈ پریس کر کے ماشاءاللہ ڈالی ہے جیسا بھی میں یا کسی کا کلام سنتے ہیں اچھا لگتا ہے تو یہ اس ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں جو حضرات چاہے تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے الحمد للہ رب العالمین سے جو مسلک کے حضرت کا کام کر رہے ہیں ہم سب ان کو سلام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کہ اللہ کرم ہے کہ لوگ پہچانتے ہیں یہ کس نے کہا عرب میں عرب عرب حضرت کے لیے علماء عرب نے یہ کہا ہے. رجل من الحند. اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے ہندوستان سے آتا پاکستان سے آتا سری نام سے آتا کہیں سے بھی آتا تو احمد رضا خاں تو ہم احمد رضا کے بارے میں اس سے سوال کرتے ہیں آپ کو بھی یہ بتا دیا بھی. علماء حرم نے نے نے اہل اہل حق سنت نے یہ بتایا ہے کہ ہم صرف احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں جب کوئی آپ کے آئے تو آپ کو پوچھنا چاہیے آپ کہاں سے آئے شریف سے محترم ہند کو جانتے ہیں شریف کو جانتے ہیں سلسلہ کو جانتے ہیں ہاشمی میاں مدنی میاں کو جانتے ہیں تو وہ ہم جانتا ہوں تو آپ کہیں تو ہندوستان سے کوئی آتا شخص احمد رضا خان تو ہم احمد رضا کے بارے میں پوچھتے فا ان مدہو احمد رضا کا نام سنتے اگر وہ خوش ہوتا تھا چہرہ مسکراتا تعریف کرتا حضرت کہ ہم تو ان کو جانتے وہ ہمارے اعلیٰ حضرت عشق ہے اللہ کا بڑا مسلک حضرت کا کام کر رہے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ حضرت کتابیں لکھی ہیں اللہ حضرت دین پھیلایا اعلیٰ حضرت لایا سرکار کی محبت سے مدینہ سے قریب کرنے والا ہے جب وہ کہے احمد رضا خاں سوال احمد رضا کے بارے میں جو طریقہ ہے وہ تعریف کرتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں علمنا کہ یہ اگر چہرہ بگڑ جاتا ہے امام احمد رضا کا نام سنتے ہی چہرے میں اگر کوئی اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا چہرے میں کچھ اچھا نہیں لگا آلہ کا نام سنتے ہی کچھ اس میں اندر بگاڑ پیدا ہوا منا سمجھ جاتے ہیں کہ اہل ہے یہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے یہ جی راستے پہ نہیں ہے بہادر ہونا یہی ہمارے نزدیک میار ہے جو اللہ حضرت کی تعریف کرے وہ سننی ہے اور جو اللہ حضرت بیگانہ ہو اسے دور رکھا جائے الحمد للہ رب جہاں پیغام احمد رضا کر دے میرے بھائی تاج علی صاحب فرماتے کرتے جہاں میں آیا مفرغہ میں شہ احمد رضا کر دے نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پڑو ماد الو جا سب ان پر دے یعنی بھائی ہو ماں باپ ہو جان مال ہو سب سرکار پہ فدا کر سو اور جو نبی سے بھی گانا ہے اسے دل سے جدا کر دے اللہ مسل اللہ کیا کیا حضرت یہی ہے رب تو یہ ہمارے بھائی صاحب نے اچھی بات کہی ہے الحمدللہ رب العالمین اور اعلیٰ حضرت جہاں سے مرید ہیں وہاں کے شہزادے سیداد حضرت علیہ رسول رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے حضرت امین میاں صاحب رسیم کے بھائی اشرف ملت یوں کہتے ہیں خیالے حضرت سے ہم نادے ہیں اور نچے سجا جائے تو پوری بریلی کے یہ محبت کی بات ہے محبت ہے اور ایسی بات کہ دی. خیال حضرت سے ہم سیدوں کی عنایت کرم عال رسول کی برکت ہے حضرت پر حضرت جب اجمیر سیٹ پہ حملہ ہوا تو جواب بریلی والا دے رہا ہے <سلام> بغدار پہ حملہ ہوا جواب بریلی والا دے رہا ہے مدینے پہ کوئی حملہ کر رہا جواب بریلی والا دے رہا ہے کچھ سیٹ پہ کوئی حملہ کر رہا جواب بریلی والا دے رہا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے ہر جگہ کا جواب بریلی نہیں دی. مدینہ کا کرم ہو وہ بریلی پر اس برسا کہ بریلی والے نے ہماری ہماری حفاظت اور ہماری طاقت لے کر کے سرکار دوام صلی اللہ وسلم کی محبت کو عام کیا احمد رضا نے کیا کام کیا ہے اس کے رسول کو آج جو دلوں میں میں سرکار کے چاہنے والوں میں یہ برکتیں جو ہیں یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کیوں یا اللہ حضرت یہ یہ علم اور یہ تخوا اور یہ فضل کیسے ملا اللہ آپ فرما تو رہتے تھے کہ جو اللہ حضرت قریب آیا وہ کوئی عزم من گیا حضرت, صاحب حضرت کے کے دربار میں آئے اور سوچو جی حاشمی صاحب کے والد ہیں وہ تو لائے اور اعلیٰ حضرت سے تعلیم حاصل کری سی زیادے اعلیٰ حضرت بہت ان سے محبت کرتے تھے ایک دن کہنے لگے ہم کہ آپ, آپ کے دروازے پہلے شریف میں اس کے رسول کی برکت ہے آپ اعلیٰ حضرت ہیں علم کا سرمایہ آپ کو ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اعلی حضرت کچھ تو آپ نے کہا شہزادے اللہ کا بڑا فضل کرم ہے تو احمد رضا گھر میں اللہ کا فضل کرم تو وہ سوچتے تھے کہ یہ پٹھان خان یہ احمد رضا خان ہے بریلی کا رہنے والا ہے اور یہ ان کے پاس علموں امن اور سرکار کی محبت اتنا اسرا ادب یہ ان کے پاس ہے اندر ایک صاحب آئے مرد ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت سے مرد ہوئے مرد ہونے کے بعد اعلی حضرت نے نیا دی نیا دینے کے بعد لوگ بانٹنے لگے بانٹنے لگے تو کوش اعظم کی نیاد تھی جب تبل بٹنے لگا وہ مٹھائی کسی سے ہاتھ سے بٹنے میں گر گئی تو ایسا فرض نہیں تھا بریلی شریف کا جو فرض تھا وہ اچھا نہیں تھا اعلیٰ حسن یہ نے کہا کہ اے مصطفیٰ رضا میرے بیٹے جاؤ تم مٹھائی اٹھا لو اے اسلام میرے حامد رضا اے تم اٹھا لو آج سے نہیں کہا مہد آدم سے کہ آپ ہمارے شاگرد ہیں ماشاء اللہ یہ مٹھائی اٹھا لیجیے اعلیٰ حسن یہ نہیں کہا بلکہ کسی کو نہیں بتایا اٹھے اٹھ گئے, اٹھ گئے اٹھ کر کے وہاں پہنچے لوگ ہٹ گئے ہٹ گئے اعلیٰ حسن نے دیکھا کہ وہ مٹھائی پڑی ہے اور ہٹ گئے لوگ عجب کی مارے کی حضرت چلتے تھے مارے ہاں کیا یعنی ہاتھ سے نہیں اٹھائی وہ مٹھائی بلکہ نوکے زبان سے آپ نے وہ مٹھائی اٹھا کر کے کھا لی یہ نہیں کہ ہاتھ کھا لیتے تو یہ بھی قدب ہے کہ اٹھا کے کھا لیا لیکن آپ نے یہ ادب کرا حوثی اعظم کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم سے سید اعظم کا وہ ادب کرا کہ آپ نے نوکر حضرت محدث اعظم نے دیکھا ارے اتنا بے جب حوثی اعظم مٹھائی کا اتنا ادب کرتے ہیں اس پر نام لے لیا ہے تو الادا ادب کرتے ہیں تو کتنا ادب کرتے ہوں گے با نصیب ہے اور بے ادب بے نصیب ہے دوبن میں بھی ہے تفسیر تفر میں بھی ہے قرآن حدیث ہے تعلیم دوبن میں بھی ہے دوبن میں بہت بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے بہت سے طلبا پڑھتے ہیں وہاں صرف علم ہے وہاں یہاں بریلی میں بھی علم ہے جامع نوریا بھی ہے طلبہ بھی ہے علماء بھی ہیں تفسیر بھی ہے حدیث ہے لوگ کہیں گے دونوں جو بھائی علم وہاں پہ بھی ہے علم یہاں پہ بھی ہے بریلی میں کون سی بات ہے پتا, پتا لگا وہاں صرف علم ہے یا علم بھی ہے اور بہیلے میں علم بھی ہے اور لیکن بے ادب ہے اور اپنی مسجد ہے عشق والوں کی محبت والوں کی ادب والوں کی تو ادب والا جو ہے وہ بھیڑا پار ہو جائے گا اس کا الحمد للہ ربان باقی جو ہے بھی کسی کی بےتی کوئی برداشت کرنے والا نہیں اور ہم تو سنی مسلمان ہیں ہم صحابہ کو بھی چاہتے ہیں مصرح مصرح اکرام سے بھی محبت کرتے اللہ ہیں حضور سے بھی محبت کرتے ہیں سے بھی محبت کرتے ہیں اور بردا شیر سے بھی محبت کرتے ہیں بریلی شریف سے بھی محبت کرتے ہیں اور یہ جو جتنے سنی مسلمان ہیں سب کو محبت سے کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا نہیں کرتے یہ سلسلہ نیچا ہے وہ چاہے سب میں جو سمجھتا ہوں کہ شریف اجمیر شریف بغدار شریف نے کرا فرمایا بریلی طرف دیکھا اور کہا احمد رضا یہ لکھ دو یہ لکھ دو یہ لکھ دو لکھتے جاتے اس طرح سے لکھتے یہ محبت کی کتاب ہے ان میں کوئی نفاق نہیں ہے کوئی گروپ بندی نہیں ہے سب سرکار کے چاہنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد جتنا ہی بڑا ہے لوگ کہیں گے سب تو حضرت یہ کیسے اعلیٰ حضرت تو بھئی یہ حضرت اعلیٰ حضرت کا یہ تھوڑی کسی کو کوئی اعلیٰ حضرت بنا نہیں دیتا ہے اعلیٰ حضرت کو بنانے والا غصے اعظم ہے صاحب ہے شریف نے بنایا ہے رسول مہل شریف نے بنایا ہے سب بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمارا کام تم کر رہے ہو یہ مسجد کیسے ہو جائے گا ارے مجدد ہے اعلیٰ حضرت ہے یہ سرکار کا کرم ہے کوئی کسی کو بنا نہیں دیتا کوئی اس کی طلبا یا کوئی مدرسہ خود نہیں بنا دیتے اللہ کا احسان اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پریلی والوں پر اللہ کا احسان ہے جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا اور کہا وہ سنیت کے لیے محبت کے لیے ہے آج عالم اسلام میں جاتے ہیں جس جی جس جی مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت پلاخو سلام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ مسجد بڑی اچھی بڑی اچھی ہے کہ وہاں سے سلام کی آواز آ رہی ہے کسی نے کہا کہ سلام کی آواز آ رہی ہے تو ہاں سلام کی آواز آ رہی ہے وہ مسجد اچھی محبت والوں کو سرکار کے چاہنے والوں کی مسجد ہے الحمدللہ رب الحمد تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آپ مدینی شریف بھی جائیں گے تو جو لوگ اردو اردو جانتے ہیں وہ وہاں پہ سرکار کی بارگاہ میں بھی جا کر کے کہتے مستعفی مت پیلا گھو سلام کھو سلام شم آئے بز میں سلام شم بز میں دا دا دا تو جتنے بھی جنتی سنی عاشق رسول جمع ہوتے ہیں سرکار کے بارگاہ میں سب کے سب بات اب مصفا جانے سلام پڑھ لیں یہی کیوں پڑھتے ہیں یہ سنی کی پہچان بن گیا ہے سننی پہچان جاتا ہے کہ کون ہے سننی ارے والا سنی مصطفیٰ جاندہ سلام والا سن تو یہ ایک سنیت کی پہچان بنا ہے سلام کرنا اللہ کا احسان و کرم ہے سلام زندو کو کیا جاتا ہے سلام زندوں کو کیا کرتے اور سلام کرنے والا بھی زندہ ہوتا سبحان ہے اللہ آج جو سلام نہیں کرتا مردہ ہے اللہ آج جو سلام کرتا وہ زندہ کار کے الحمد الحمدللہ رب العالمین تو سلام کرتا ہے قبر شریف سے آواز آتی منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفات باجی بہت یہ کہتے ہیں قبر قبر پہ پہ جاؤ جاؤ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ کہتے ہیں قبر پہ مت جاؤ قبر پہ مت جاؤ قبر پہ, پہ چادر نہیں پھول نہیں ڈالو یہ نہیں کرو قبر پہ جانا نہیں چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے قبر پہ نہیں جانا چاہیے اگر تم مرو گے تو قبرستان جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے نہیں جاؤ قبر کو نہیں جاؤ بریل بھی سرکار کا چاہنے والا اگر خواجہ چھوٹے چلے جائے بریلی شریف چلا جائے سرکار مدینہ مدیرہ نہیں جانا وہ مکئی سے لوٹ جانا مدینے نہیں جانا قبر پہ جانے ضرورت نہیں ہے قبر پہ مت جاؤ قبر پہ مت جاؤ قبر کیا کہہ قبر کیا کہہ حضور کی قبر لوگ کہتے ہیں حضور کو دیتے نہیں بے قوف ہے عقل نہیں ہے حضور دیتے نہیں حضور کی قبر تو آج بھی مسکرا کر کے من خبر ہوں اگر آؤ مسلمان ایمان والے آؤ سرکار کے اللہ کا ایسا نوکار ایمان والا آئے جی الحمد للہ رمبین اللہ بہت اللہ جو ہے یا تو قرآن شریف کا ترجمہ ہے یا حدیث شریف کا ترجمہ آ رہا حضرت اپنے پاس کوئی بات کہی نہیں قرآن <سؤال> <سؤال> جو ترجمہ کر دیتے ہیں قرآن شریف کا ترجمہ ہے کہیں حدیث شریف کا ترجمہ ہے بارال حضور کی محبت میں سب بات سبحان اللہ جاؤں کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے شان کی در کی ہے نماز وہ بھی نماز کی ہے اب آلہ حضر نتیجہ نکال لیا گاندھی کو کوئی نماز کچھ کر رہا ہے تو آلہ حل کا ایک نتیجہ نکالنا ہے ثاب <سابط> ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل رسول بندگی استاج کیا کہنا پتہ لگا نماز بھی پڑھو عشق رسول پڑھو نماز دینے والے ہیں ان کا ادب رکھو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض یعنی کہ نماز روزہ حج ذکار سب ہیں. اصل ہے اصل میں اصول میں سرکار سے محبت ہی لازم ہے حضور سے لازم ہے اللہ تعالی فضل و کرم فرمائے کہ ہمیں مدین لے جائے آمین آمین آمین لیکن اس حال میں کہ ہم حضور کی بے ادب نہ ہوں ہو بدب ہوں آمین آمین سرکار آمین آمین کے جانے والے ہوں آمین آمین یہ آمین آمین آمین ہمارے دیکھی چھوٹی چھوٹی عمل ہے ہم لوگ یہ افل تو لائف بہت چھوٹی ہے اور پھر اس میں عمر بھی ہمارے ہیں، علم بھی سرکار کی بالگاہ میں یوں کرتے ہیں میرے آمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا شع ہےق شہزاد ہمارے پیر مسجد حضور مفتی نوری بریل بھی دیکھ لو یہ ہمارے یہ بریلی کا شہزادہ ایسا بولتا ہے لیکن اب تم اپنے امال دیکھو پھر اس آواز میں آواز لگاؤ اس سکتا تمہاری آواز کی کرم سے کیوں مسجد میں جمع ہو بیٹھے ہو سن رہے ہو, ہو سکتا ہے تمہاری آواز بھی قبول ہو جائے اور تمہارے عمل اچھے ہو جائے آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین میرے آمان کا بند ہو جا ہی تا میرے آمان کا بدلا میں جہنم کی طرف جاتا مگر حضور نے کرو کہ کی وہاں بچی بات میں تو جادا میرے سرکار جانے ندیا میں تو میرے سرکار جانے ندیا میں تو so جاتا کیا بات کر دی میں تو جاتا میرے سر کا پڑھی جائے سمجھ کے ذہن میں پہنچ جائے تو محبت جو تھوڑے سا بھی ایمان اس کا اور جاگ جائے کسی بات سے بھی تو اب علماء تو آئیں گے چلے جائیں گے لیکن کچھ سیکھ لیا کرو یہی شیر پڑا میں سرکار نے قربانی دی اس سے نہیں چلا گیا میں نے کوئی عمل ہے نہیں اچھے مگر سرکار نے کرم ہے ہمارے بزرگوں کا جن سے ہم لوگ اڑی تھے سرکار مفتے آزم متفقی پرہیزگار نیک نواز بڑے اچھے آدمی تھے ایسا نہیں لیکن اس کے باوجود اپنے عمل کی بات نہیں کرتے اپنے عمل کو کہتے میرا عمل تو بدلا تو جہنم ہی تھا لیکن میرے سرکار نے بڑا کرم فراہم میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے سے ان شاء اللہ تعالی پیدا ہوگی نام سے جا کر کچھ سے جا کر کے ہاجمی میاں مدنی میاں اگر اجمیر شریف میں چڑھا رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی ہیں ہر آدمی کہہ رہا بریل بھی سرکار کی مزار پر آپ جا کر کے سلام پڑھ رہے ہیں رحمت اللہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں چاہے وہ دبئی سے آیا ہے شاہ دبئی ہے ابو ذائبے کا راجہ ہے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ عرب کا رہنے باہر ہے دبئی سے آیا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلام پڑھنا یہ حضور سے ادب کرنا حضور سے مانگنا حضور کو چاہنا یہ کون ہے یہ غرل بھی یہ ایک نشانی ہے اہل سنت کی وہ بھی کہتے تھے ہم بھی گرل ہم بھی سنی اور ہم بھی سنی کہہ رہے ہیں تو ایک پہچان بنانے کے لیے علماء اہل سنت نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم کون سے سننی ہے اجمری سننی بغدادی اشرفی سنی نظامی سننی چی سننی تازی سننی ہم گونس سے سننی تو علمائے حق نے محجد اعظم ہند نے آدم نے حضرت عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ نے تمام علماء سنت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس وقت اعلی حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے بریلی شریف کا ڈنکا بج رہا ہے اور بریلی شریف نے ہماری سنیت کی حفاظت کی ہے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈالی ہے <سؤال> کیوں نہ ایسا کریں کہ پاکستان کا نام نہ نام کا نام لیں ہم بغداد کا نام نہ لیں ہم اجمیر کا نام نہ لیں ہم کسی کچھ شریف کا نام نہ لیں ہم جہاں سے مرید ہیں مہارے شریف کا نام نہ لیں بلکہ سارے کو اٹھا کر کے ایک طرف سنی سنی سنی سنی بریلوی <سؤال> یہ کہا ہم کیوں برس نے کہا سب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو سب, کے سب اس بات پر ردامند ہو گئے منہ سنیت گروپ میں بٹی ہوئی ہے. आ, وہ چیزی ہے وہ کادری ہے وہ, وہ ردوی ہے, ہے وہ اشرفی ہے ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں لیکن ایک معاملہ ایسا ضرور آیا کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ رضا کو ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی ضرور اللہ ہندوستان اللہ. سے پاکستان کیونکہ میں تو دیکھیے ہالینڈ کا بھی دورہ انگلینڈ چلا جاتا ہوں ابھی مہاراشٹر جا رہا ہوں تو میرا تو دورہ رہتا ہے الحمد للہ سارے سنی ایک پلیٹفارم پر ہے وہ کون سا پلیٹفارم ہے مسل کہ ساری سنی ہمیشہ ہر جگہ لا ہیں عشق و محب آلہ حدر عشک و محبر محبہ الا حدر محبت اللہ کو بڑا فضل و کرم ہے ازری میرے بھائی تنسلی مولانا اختر رضا اظہری شیخلام حضرت مدنی میاں صاحب کا چودی بریلوی ہے ہمارے مفتی عبد الرشید صاحب سری نامی ہے لیکن سنی بریلوی ہے اللہ رب للہ تو یہ سرکار کا کرم ہے الحمدللہ کہ تم نے ہماری حفاظت کری ہے. آج اللہ کا احسان ہے کہ محبت والا جو پہچان ہو جائے گا وہ مسئلہ کی حالت پر جو چل ہے اور جو اللہ کا نام لیتا ہے جو مسکراتا ہے ہم سمجھنے کے لیے کا محبت اس کا محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اس محبت اس کا محبت اعلی حضرت اعلیٰ حضرت اس کا محبت اس کا محبت اعلی حضرت اسلام الحمد للہ یہ نعتیں پڑھنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آج ہم لوگ ناد پڑھتے ہیں اور سر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں سرکار کے دور میں حضور نبی کریم کی موجودگی کی میں دربار رسول میں حضرت صدیق اکبر بھی میں فاروق اعظم بھی تشریف حضور عثمان غنی صاحب بھی ہیں سرکار حضرت علی بھی ہیں تمام صاحب کرام کے جھرمٹ ہے میں دربار رسول لگا ہوا ہے اور حضرت ثابت اللہ عنہ سرکار کے سامنے حضور کی سنت نارے نہیں ملا ہے بلکہ ہمیشہ سرکار کے حضور حضور حضور سامنے حضرت حسن حضور مسکراتے سنتے ہیں صاحب کرام بھی سن رہے سب جوم رہے جن کے سب جنتی مسلمان ہیں محبت والے حضور تو خود ہی کرم فرما رہے ہیں حسان بتاؤ کیا کہتے ہیں قد من سرکار کے سامنے آپ جیسا جمیل پیارا اچھا چہرے والا حسین کسی اور پیدا ہی نہیں کیا خلختہ آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے حضور آپ نے چاہا ہاں کوئی چاہے گا کہ اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے حضور نے جیسا چاہا حضور کو ویسا پیدا کیا اللہ یہ کس کے سامنے سرکار کے سامنے دربار رسول میں صاحب ایک بھی جھوم رہے ہیں سرکار تو اللہ کا ایسا نہ کرم ہے، یہ نہیں ہے کہ بریلی والے مدینے والے کا کرمے ہماری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اب آلہ کی روح بھی تھی بھی حضرت کہتے من من دن غور سے دیکھ رہے تھے لیکن اعلی حضرت یہ سوچا تڑپ رہے تھے کہ ہمیں بھی وقت ملے گا ہمیں بھی موقع ملے گا ہمیں بھی اپنے موقع ملے گا ہمیں بھی نہیں ابرلی میں <Zes> وہی بات ہے <سلام> لمیاتی نظیروں کا مدینے میں وہی بریلی میں جو بریلی میں وہ مدینے میں है نہیں है सब ہے سبھی رضوی ہے سب رجوی ہے سب چیشتی سب جنسی ہے چیشتی بھی جنت میں جائے گا نسبندی بھی جنت میں جائے ان میں گروپ بندی نہیں میں چاہے اجمیر والا ہو بریلی والا ہو بارسی والا ہوا ہو بخدار آپ کہتے ہیں لم یاد نظیرو کفی نظر نہیں. میری, میری نظر میں کبھی آئی نہیں. بار بار آئے نہیں تو آئے مدینے وہی بات میں یہ کو کو کو نام حضرت میں آلہ حضرت بنی چاہتا بن جائے لیکن آلہ بنتا نہیں ہے سرکار کا <تصف> <دلع تصف> <تصف> <تصف> <تصف> <tars> ہمارے نبی نے کرم ہے اللہ کام ہے آپ کے دن میں اگر محبت ہے اعلی حضرت کی بات نہیں بول رہی آلہ حضرت محبت سرکار کی اگر محبت ہے تو سرکار اعلی حضرت نے اپنی بات کہی ہے اپنے باپ دادا بھی کہی اپنے پیر صاحب کی کہہ رہے ہیں نہ سرکار اللہ حضرت نے جو بات کہی وہ سرکار مدینہ کے لیے کہ محبت ہے لہٰذا جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا رب العالمین اللہ کا احسان و کرم ہے مسجد کی یہ خوبی معلوم دیتی ہے آ چلا رہا چلا جی. ہے, ہے اب ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا حضرات کو بھی صبح کام بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ مضمون آ رہے ہیں مضمون الحمدللہ رب اللہ،, زمان اللہ،, زمان اللہ اللہ کرم ہے مضمون تو اپنی جگہ ہے اور رہے گا دیکھیے یہ سب سر سرکار کا بہت کرم ہے سبحان اللہ نعت میں آپ کا کان سنے نعت بولے زبان سے نعت تو یہ بہت حضور کا کرم کتنی دیر تک آپ لوگ مسکرائے کے ساتھ نانی کے ساتھ رہے تھے ہم نانی نے اپنے باپ دادا کی بات کہی تھی کیا نہیں نہیں باپ دادا کتنی کہ رہے تھے وہ تو سرکار کا کرم ہے سرکاری کے کرم میں ناچ پڑھ رہے تھے کبھی تعالیٰ کے کرم سے نہا رہے تھے کبھی حضور की محبت में और روزی کے کرم में نہ یہ رہ تو جتنا ٹائم دو گے ہی تمہارا ہی فائدہ فضل... ہے آجان آجان الحمدللہ رب العالمین اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر بھی بڑا اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہمارے دوست احباب اللہ تعالیٰ ان کو اچھا عمل اور, اچھا کرنے کی عطا فرمائی آجان آجان آجان اور ان کے جو اچھے کام اور انہوں نے جو وقت دیا اس میں بہت احسانات ہیں سرکار ہاں ہاں بریلی والے ہاں بڑا کرم فرمایا کرم فرمایا ایک سید سامنے تو یہ پھر کہا کیا پوچھے خدا وہ لال رسول ہے کیا اللہ بولنا روزی میں اگر مجھ سے پوچھے خدا بولو آلے رسول تو لا آیا ہے کیا آج رسول کو تو جانتے نا سید سید سی سید, سید, سید ہوتے ہیں سب کا تاج ہمارے بولا رسول ہے کیا ارد کر دوں گلایا ہوا ہے مدور کر دوں گا آپ بھی کہیے آپ بھی کہ میں بھی لایا مدر کو ایسے توڑیے سیے صاحب لایا ہم بھی لائے بھی ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے ہے مدور کے عمل بھی ہے نسبت بھی اچھی ہے سرکار کی اولاد ہیں ان کے بہر آئے لیکن یہ ذرا نوازی کہلاتی چھوٹوں کو اٹھانا کہلاتا ہے اعلی حضرت سے سید زدے عال رسول اتنے خوش ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں ہم اپنی نماز نہیں پیش کریں گے ہم اپنا عمل نہیں پیش کریں گے اللہ کے بارگاہ میں یہ یہ چیزیں نہیں پیش کریں گے ہم یہ ہیں ہم یوں ہیں ہم فراہ خاندان سے ہمارا یہ عمل ہے ہم یہ نہیں کریں گے کیا چیز پیش تو کر دنگالا آیا احمد احمد رضا مطلب رضا جو ہے ان کے کاموں سے میں اتنا خوش ہوں کہ میرے عمل اپنی جگہ ہے میں سرکار کی حال ہوں رسول ہوں, اپنی جگہ ہوں سرکار کا کرم ہے احمد رضا مجھے چاہتا ہے اور میں پتا لگا گرو بندی نہیں ہے سرکار کا کرم ہے حضور بھی چاہتے ہیں اور حضور کی حال بھی چاہتی ہے ارد کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے یا خدا یہ امانت سلامت رکھ جلتے رہے دشمنان رضا کم نہ ہوں گے کبھی آشقان رضا جلنے والے جلتے رہے لکھ جلتے رہے دشمنا نے رضا کب نہ ہوں گے کبھی آشکان رضا کہہ رہے ہیں سبھی شکان رضا کی آل حضرت سلامت رہے مسلکی کی حضرت سلامت رہے مسل کے مسل کے حضرت اللہ الحمد للہ مسل کے مسل کے حضرت بے قائے میرے بھائی تاجی شریعہ کہہ رہے مسل کے مسل کے آئم رہو مسل کے عال حضرت پیکا ایم رہو مسل کے عال حضرت پیکا ایم رہو پہچان ہے مطلب کا نام لینا کا نام لینا یہ پہچان ہے جب آپ جھومیں گے چاہ کا جھوچے شری میں تو لوگ کہیں گے کہ یہی تو سنی ہے جو حضور کے نام پہ جھوم رہا ہے سرکار کے نام پہ جھوم رہا ہے بزرگان کے نام پہ جھوم رہا ہے سارے بلی ہمارے سبحان ہیں شک شریف ہمارا ہے، <coughs> شریف ہمارا ہے، شریف ہمارا, ہے، بغداد شریف ہمارا ہے، مدینہ شریف بھی ہمارا اللہ سب سے ہم محبت کرتے ہیں صاحب کرام ہو سرکار دال صلی اللہ سب سے محبت کیوں جو حضور سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو حضور کو چاہتا ہے ہم اسے چاہتے ہیں جو حضور کو نہیں چاہتا ہم اسے نہیں چاہتے اللہ کا احسان و کرم ہے اللہ تعالیٰ ایلی سنت کا بداپار فرمائے ماشاءاللہ الحمدللہ ربیل آلمین دار تکبیر، دار ای رسالت، سلزاد ای علی حضرت، قبیر ای علی حضرت، شیر ای رضا، اسلام زندہ زندہ شبہناللہ ماشاءاللہ لفظ